<تصفح> الحمد الله الحمد اللہ اہل فرو وسلا تو وسلا ملا عباد ہلدی نصقف خوشخون سید امبیا ولا علی وس اللهم سبحان الله وعلى اله واصحابه الذين وعدهم بالحصنا لا سجما لاصاحب الذي هو اهل الصدق والوفا سبحان بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صان يثنين اذھما في الغار سبحان الله سبحان الله ما الله اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا سبحان الله سبحان الله امن بالله صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين نی اوین یا منوسپلو یا رسول رو سوحبی صدر محفل زی قدر و احتشام سید والا شان حضرت علامہ مولانا حکیم محمد مدفر شاہ صاحب اللہ معذر سامعین السلام علیکم و اللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو مبارک جلسے دے اندر غلام یاسین صاحب داد شریف نے اگرچہ ذ ذ پورا کر دیتا ہے تبہ پور ضرورت تباہ دلائل کی طلبگار ہے تو ان شاء اللہ نزیر ناچیز پوری کر دے سیے دن اکبر پاک دے مبارک شان کافی پہلو نواحی اور جتاں نے بچوں میں ایک متعین کر لینا رسول اور رسالت دے پہلے نگاہ بان صدیق اکبر رسول اور رسالت دے رسالت تو مراد شریعت رسالت صفت دے رسول دانے ہے شریعت دعنے چند ہے تو رسول اور رسول دی شریعت دے پہلے محافظ بان کون نے کہ بان کو بعد چ بتھی پیدا ہندے رحم گے جلد ہزار لکھا رل گئے تو پھر سو سوکھ آسان تنہا یہ رسول اور رسالت ہو اور پھر میدان اس حفاظت صدی کے اکبر فرما سیدہ خدیجت القبرار دی اللہ تعالی عنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ بیبیوں میں سے صدیق اکبر سے ایماندار ہوئی, پہلا مومن ہوئی ہے. صدیق اکبر ہے مولا ایمان ہے لیکن گل تو انکار نہیں ہو سکتا بی بی پاک گھر واسطے مولا علی بچے نے وہ بھی گھر واسطے نے گل تو میدان دی دی اللہ, اکبر، آہا، سبحان اللہ،, سبحان اللہ بی بی پاک بھی نبی پاک نال گھر دے اندر تو مدد کر سکتی ہیں شاہی مشکل کشا بچپنے چوہنے نبی نال نماز پڑھ سکے نا لیکن میدان دے اندر کھلو کے رسول پہرا دینا اور رسول کی رسالت دے پہ دینا صدیق اکبر تو سوا دجا نام پیش کرو اکبر اللہ رسول اللہ زندہ باد دیکھو حقائق چھپائے تو نہیں جا سکتے نا جی تو نہ کاغذی حقائق حقائق ہکائق بنتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی رات اپنا حرم گھر بیبیاں پاکاں اپنی عزت اور امانتاں لوکاں لوک اے مولا علی دے سپرد کیت گلا <تصحیح> <اللہ تصحیح> دو ہیں سونے نے وہ امانتا جڑیاں لوکان دیا رسول اللہ کول سن او پاک علی دے سپرد فرمائیاں بے پچھا دے دیں جنہ جن دیاں امانت دیا مولا علی دے سپرد ہوئی ہیں اور خود خدا دی امانت ذات رسول کے سپردیق اکبر جمانت فرق ہے او دوانا دو دو وہ امانت لوکاں دی دنیا دی خود روق اللہ پر اخرج ہلدی نفر ثان یس نعن اگر نہیں مدد کرو گے میرے رسول دی اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے میں مدد نہیں کیتی جس لیے کافراں کڈیا ہے اس لیے میں مدد نہیں کیتی کافراں کڈیا ہے میں مدد نہیں کیتی افسوس ہے جیڑا اللہ مدد بن کے رسول چان بن کے رہا کافر چ رکھ لینا کافر کال تھے بچا سمجھ نہیں آئی نہیں ہونی چاہی اللہ ترماندہ ہے کافرا ہے میں اگو نبی نگران محافظ دیتا ہے میں مدد دیتی مدد کس شکل چی وہ صدیق اکبر دی شکل اللہ دا واضح قرآن موٹے لفظ رسول دے محافظ کے نہیں اور دوسری گل غور کرو سبحان اللہ کہ گھر توجہ تبج گھر عزت بیبیاں پاکاں نبی پاک دیاں بیبیاں پاکاں حضور دی عزت جیڑی اونو نبی نے سپرد ہے مولا علی نو رسول اللہ نے سپرد فرمایا علی دے. تے رسول دی جان اللہ نے سپرد فرمایا صدیق دے. ہون جے مولا علی دے دل چ نبی دی عزت اور ہرم خلاف کوئی کڑ ہوں تو نبی اپنی عزت ان سپرد نہ کر دے تے جے سدیق دل چ بغز ہوں نبی دے خلاف رب اے دے سپورٹ نہ اکبر معلوم ہویا گل سمجھو پھر سمجھو بڑا بڑا جواب ہے. اگر نبی دی عزت دے خلاف بیبیاں دے خلاف گھر والیاں دے خلاف مولا علی دا ذہن غلط ہوں نبی اپنی عزت سپرد کر دے کیا نبی نو اپنی عزت کا خیال نہیں تینو مینو ہے نبی نو کوئی نہیں نبی نو بھروسہ سی اعتماد سی کہ علی دا میرے گھر میریاں بیبیاں محافظ بن کے راحنا میں جے میں بیٹھا ہوں. آہا. علی پاک دا دل سونا نبی اپنے گھر دے بارے اناف ویخ دے سونا. تے اپنی جان سونے نبی نے صدیق دے سپرد کر دی اگر صدیق دے دل چ کوئی کھوٹ ہوتا تو نبی اپنی جان ادرد نہ کردہ مامویا صدیق نبی علی بالکل سمجھ ایک جان مزید اگے جا کے پیش کراگا ان شاء اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو رسول محافظ نگہ پاسبان چوکی دار یہ سابت ہے توجہ درا اس گلتے تمام مذاہب دا اتفاق ہے اگر کسی صدیق اکبر کوئی ایسی ویسی گل بات ہے بھی صحیح نہ وہ بھی اس بات اتفاق کر دینے کہ ہجرت آی رات سونے نبی صدیق ہی سن اور جیڑی قرآن گل کی تھی. عجیب گل ایک نوی آج پڑھنے چاہیے سونے نبی حج ادا کرا امیر حج بنایا سبھی اکبر پچھو سورت برا اتری توجو جن سورتہ اس صورت آیا مبا ت مبارکا نے جیڑی سدھی پاکستانی شان چتری ہجرت والی رات نو بیان کردہ ہجرت والے واقع اور کسے نو بیان کردیا جیڑی آیا تڑیاں لقد نس الاس پرو ہو فقد نس پر ہُوا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَسْقَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاني اثنين إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا گی اچھا کالا وہ یقینا یقولو جو آیا ہے نا سنو یقلو جو آیا ہے وہ شکایت کے لیے توجہ نہیں فرمائی قصہ ہو چکا سی قصہ ہو چکا تھا تو مدارے دا کیوں آیا علماء فرماتے ہیں بلاغت والے حکایت حال ماضی کی مطلب اللہ تعالی ہے میں بیان اس رنگ چ کرنا جو میں ہوں میرے سامنے پیا چلو یہ حکمت ہونی ہے جیڑا میرے منہ نکل گیا <سلام> نقطے تو اللہ تعالی نے جب مانا بنے گا جب وہ فرما رہے ہیں مطلب <سلام> اللہ تبارک یہ انداز اپنا ہے۔ تسا سڈے یارہ جد سنو نا تو اچ نقش بہ لیا کرو جی ہوں پیسہ تو سونا گورو سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم حج پچھو سورت مبارک آیا تا اے تو مبارک آیاتری جنہ بھی شامل نے نبی پاک نے حضرت مولا لی نو فرمایا لی حج ابو بکر پڑھاوے گا سورت اے بارت نو تا حج موقع تے پڑھے گا حجنے حج, حج دوران سورت سارے لوگ نو تنا دو حکمت لکھیاں مشرق اہد موڑ کا اعلان سر والور اد ہمیشہ کریبی رشتے دار نو رکھا ج تو مولا علی قریبی رشتہ دار سنتان رکھیا گیا ہے دجارہ دے سی دوسری حکمہ دے سی جگ کٹھا انہیں حج دا موقع انہیں بچے او آیا تاؤن گیاں جڑیاں صدیق دی شان دیاں نے حج دے موقع دے جگ سن لوے و شان صدیق دیئے زبان علی دیئے تارے تقویر نارے رسالت، نارے تحقیق، سارے سیرن ستی کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی نا نہیں سنی مذہب تو سوا بلے لب کر کے اللہ تعالی نے پیارے واسطے رکھے کیا عجیب گل تاکہ ثابت ہو سینہ جیوی علی دی کیونکہ منافقت ہے نہیں ایک ہو سکتا علی منافک ہو نا دسنا مخصور سی جی مولا علی دی زبان پہ پھر آیات پڑھ کے جہاں شان صدیق کے آئی ہیں وہ سمجھ لو جاگ علی منافق نہیں یہ دل بھی اوبھی پی ٹرد گل میں پہلو کر بیٹھا ہوں موقع دا باد ایسی. چلو کوئی نہیں اگر یادہ ہو جائے گا تو سنت خدا دنت دی ہے نا سب آئی آئے رب کما تو کران پتہ نہیں کن وارا فرما چڑیا اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب اتنا بڑا کم کہ رسول اور رسالت دونوں کی حفاظت پہلے دن حضرت صدیقی اکبر تو لئی کیوں اکبر پاک نو اللہ نالا نے نبی پاک دینار دوسرا نمبر دیتا دتا ہے دوسرے نمبر دا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حالات حضرت نبی نال رکھے کہ تیسرا بچ نہیں آ سکتا یہ اشارہ کتوں لبا ہے پہلے نمبر تھی اللہ دے قرآن ہی جو چ دوسرے نمبر تے مولا علی بیان تیسرے نمبر تے حضرت حسان بن ثابت نبی پاک نات خان تجیب گل اس دا غلام یاسین صاحب جڑا آخری چیشت... استاد نے شیر اور میں اس اس ای... ان ساری چیزاں نکیا کر کے اس شیر جلیان دا. ارشاد ربانی نئی اذ فی الغار دو کا دوسرا اللہ دس اذ قال الرسول رسو سہنے یا دی توالف دی لوڑ ہی کیوں فرمایا دو کا دوسرا نبی پاک واسطے تھان اور جبکہ حقیقت حقیقت سونا نبی دوسرا نہیں دوسرے صدیق نے وہ تو پہلا پریشان تھا نقطہ ہے کی گل ہے کی رات ہے صاحب رو حلمانی کھولیا فرمایا تھے ثانی ذکر ہوئے لیکن مراد نہیں مراد اس نے ثابت کرنا ہے صرف اللہ تعالی نے دسنا سی کہ نے ان وچ کوئی تیسرا نہ سمجھا جے اے ہمیشہ دو ہی نے سان یسن فل سونا نبی بعد جے سونے نبی تو بعد لہٰذا سان یسنین رب وہدا الا شریک رسول نے آخیا نبی نے آخ سان یس نی کے یہ موہر لا نبی تو بعد دوسرا او سمجھا جے مولا علی بیان سنو روایت صحیح نہ ہو فضائل صحاب امام احمد بن امبل یہ کتاب پہلے بار میں سامنے کر رہے ہیں دنیا کی دو جلدی امام احمد بن امبل نے لکھی کہ نہیں وہ جڑی امام بخاری استاد نے دس لکھ حدیث دے پاکام نے چوتھا امام شریعت دا اپنی سنع شہید ل مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ ان ہو دو سو تریسٹھ صفحی بار گل سنو گی حد عبد اللہ قال حد ابی قال حدثنا تھنا حدثن عبد الرحمان وکیل ان سفیان ان ابی ہاشم القاسم بن کثیر خارف کالا سمیہ تو علی نیچے محقق نے نی لکھا اسناد ہو سبحان اللہ توجہ جی سبحان اللہ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا سبق رسول اللہ ابو بکر عمر فرمایا نبی آپ قد کر گئے نی تو نبیاں تو ہی اگے نے ہر کسی پتہ پتا رسولہ تو ہی اگے نے لیکن آپ آپ دے دین اور خدمت دین اور رسالت شریعت دی خدمت واسطے امت دی خدمت واسطے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر مقام صلی اللہ ابو بکر ابو بکر دوجے نمبر تے وے اور عمر تیسرے نمبر تے وے یہ مولا علی دے فرمان کا ترجمہ ہے اگر کوئی بندہ آخو یار عجیب گل ہے سلا ابو بکر نے نماز پڑھی ابو بکر نے یا اے بنے گا ابو بکر نے کتوں آخلی لگتا ہے سی طرح آواز کریار साउंड तेरा चंगा जो है इधर देखो बी लुत्फ देखो पढ़ ला कांदा समझना औखा हूँ ابو بکر دوسرے نمبر تا آئے سبقت کر گئے پہلے اگا اگے چلے گا سرکار دوسرے نمبر تا آ گئے فرمایا ابو بکر تیس سلہ تیسرے نمبر تے آئے عمر ہن سلہ مانا دوسرے نمبر تا کتوں پہ مشہور معنے سلہ نماز پڑھنا درود پڑھنا اصلی معنی تالیا لکھیا ہے کہ دوسرے نمبر تقت گھوڑے دوڑ دان اگلا گوڑا اگے وے پچھلا اپنا منہ دے نال رکھ کے تر ہوئے ہو اس لیے کہ سابا کا فار... فاراسی فاراس و فلان اگلا آگیا جا رہا اور پچھلا گھوڑا دے منہ رکھ کے نال, نال جا رہا اصلی مانا اے تو سلہ ابو بکرن مانا یہ سابا کا سابا کا نبی پاک اگے ہائے فرمایا سدی اکبر نبی دے قدم رل کے پچھو آئے نے عمر تے پھر تیسرے نمبر تے حضرت عمر پچھو لگے اسی وجہ سے ماشی نے لکھا نہایا کے حوالے نہایا ابن نے اصیر جزری رضی اللہ تعالی نی درمیانچ سلاح دس دے پیا یہ نہ نماز دانے چ نا درود دے مانے اے نمبر لین نے بازی لے جانا ہر مولا دے فرمان دا مطلب یہ بنیا سونا نبی دین اور امت واسطے اگے رہے نے دوسرے نمبر تے دین امت واسطے صدیق اکبر رہا ہے تیج نمبر تے ہے ہوں آ حضرت حسان بن سابت وہ ہسن دیا آپ فرمانے آسان بل سابت فرما دے ناسانی اتالی اگلے کھوڑے نو پیچھے آنے والا پاک نبی سرور سرکار نے پچھو قدم چلن والا شان نمبر لال اینک تل محمود مشاہدو جب کھلو رہے اللہ بھی تعریفہ کرد جس میدان کھلونا ابو بکر اللہ بھی حمد کردہ تو ہی ہونا چاہیے المحمود مشاہدو ابل کر رسولا رسولا دی تصدیق کرنے پہلے نمبر پہ ادرو دروسانی ادھرو دروسانی معلوم ہوا تصدیق رسول دوسرا ویچ کوئی نہیں صدیق اکبر تصدیق رسول میں پہلے نمبر, نمبر پر ہے اتباع خدمت رسول دوسرے نمبر پر. پر. بلکہ نمبر شان گل شان میں دو دن سرکار دوسرے نمبر یہ ہوئی ویچھ کوئی نہیں گل دو امامہ نگل کرنا ایک امام غزالی دی، ایک شیخ اکبر دا. امام غزالی فرماندے نے مقام نبوت مقام صدیقیت کبراہ درمیان کوئی مقام نہیں نبوت تو بعد صدیقیت کبراہ مقام شیخ اکبر فرمے نے نہیں مقام ہے مقام قربت لیکن عجیب گل شیخ اکبر فرماندے نے مقام سانو بلا اللہ دے ولیانو سانو دسد مقام بچ ہے سیت نبوت درمیان مقام ایک ہے اس مقام دا نام مقام قربت لیکن فرماندے د لیکن فرما دے نے مقام ہو رہے پر نبی پاک دے صدیق دے درمیان جنا ہوئے تکنی سال تحقیق فرمایا مقام نبوت تے صدیقیت دے درمیان ہے وے. وہ مقام قربت ہے امام غزالی نے فرمایا مقام کوئی نہیں ہور. انہ فرمایا مقام ہے نظر دی آپ کو اپنے دی. فرمایا مقام ہے لیکن نبی پاک تے صدیق دے درمیان کوئی بندہ ہو دستا سان دا, دا. مطلب صدیقیت بھی کوبت مقام بھی اے دے. تھانجیب گلے مقام اتو ہو جی ادھر ویک دن سی اتراہ اتے بھی سدیقی اکبر بیٹھا جی مقام قربت کرسی اتے بھی سدی کی اکبر ہی بھٹا تے جی اس نظر مارو تے پھر نبوت کا سلسلہ جاری ہو جائے کوئی نہیں آج نہیں آ گئی سمجھ کے نہیں حضرت حسان ادھر مولا علی دائے فرمانا حضرت حسان دائے فرمانا پتہ لگتا ہے کہ صحابہ صحابا یہ مشہور سی او معروف سی وہ اللہ داند سن نبی راز جان جانتے سن شریت دے راز بھی جانتے سن وہ سمجھتے سن کہ یار دوسرا اح اللہ د ر وہ کمی سمجھتے سن بھائی جد اے آخیا سان یا سنح وہ سمجھ گیا بھائی سانی یہ ہوئی میں <سؤال> عجیب دو تفصیلات پڑھیا تو اندر نتیجہ یہ نکلیا کہ بظاہر اللہ نے ثانی کہہ دیا رسول اکرم کو اور حالانکہ آپ ثانی نہیں وہ تو پہلے ہیں تو ابن عاشور سرکار نے لکھا کہ اس سان یا ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرما تو رسول کو دیا سانی لیکن وہ بظاہر فرما دیا حقیقت میں سانی صدی کے بھائی فرما کیوں دیا بظاہر پہلو درس آیا سانی بول کے سانی مراد نہیں دو کلام ارباہد پیش کیتے راب اربع جب کہتے ہیں تو ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو چوتھے مرتبے پر کہا جا رہا ہے وہ مطلب ہے چارنے چوں دک کی گل جسل وہ آدھے تا کر کے آگے منسوب نہیں کر سکتے راب اربا تھی کہہ سکتے راب اربا کیس واسطے کہ اتنا مقصوص نہیں بھی یہ چوتھے دے نا مقصد یہ چی ایک دی گل دک کی گل سارے ہس لین کا مانا یہ ہوا دو گل ہوں اصل دس بیان ای لیکن نال اشارہ لا اشارہ اس پاس لا کہ حقیقت چانی سدھی کی اک قرآن مجید لطیف نقتے مذہب کے اشار کا شیرا دذہ کا قرآن و حدیث نا شیر پڑے جاوے پھر جنا مرضی بندہ لطف لو لیکن یہ اگر طبیعت تحقیق پسند ہوگی <تصفح> حقیقت پسند دلائل پسند ہو جی میں, میں پہلو آ گیا کہ روق ہے تباہ اور ضرورت تباہ <تصفح> ذوق دے او پورا ہو جان پر اندروں بخ نہیں اترنی ضرورت پوری تائیں ہونی ہے طبیعت آخ گی پتہ نہیں شا سی ایوے کہہ گیا پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں جدو فدر سن لینا ہے اس لئے پھر برف کو جم ہے دوسرا بس کی ثابت ہویا دوسرا بھی آخیا دوسرا یہ دوسرا حسان بن ثابت بھی آخیا دوسرا تمام صحابہ بھی آخیا دوسرا سب اہل بیت نے آخیا دوسرا جدو اہل بیت دا سردار علی آخیا تو حسین فرمان اولاد معلوم ہوا سب اس گل متفق ہو گئے دوسرا اے اے در اور ادھر ویخ میں لے چلنا پہلو اللہ واہد الا شریک مولا نے تخلیق پیدائش یہ ہوئی ترتیب رکھی ہے مگر میں روح دی پیدائش دی گل نہیں پیا کرتا میں جسم دی پیا کرنا ہوں اور سجنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارک دیا کتاب آسے مبارک بچاد اس گل دفاق بندہ جتھوں اللہ آدہ شریک مولا نے او دے جسم دا خمیر بنایا ہونا اتے ہی دفن جتھوں دی مٹی دفن ہوندی او فرما پاک نبی صلیم دے دے کے حلور ہوں تو باروں دیوار دن میں اندر دا نقشہ پیا وا ویخ لو یہ تین قبر شریف نے اتنی قبر نبی تھلے آپ کی اکبر پاک تھلے امر پاگ پتا لگے گا ادر ویگ سجنا نبی پاک سلح وسلم لٹایا گیا چہرہ شریف کبلا شریف والے پاس وی چہرہ شریف کبلے شریف آسے سام رکھیا گیا سجے پاسے چہرہ شریف پاسے پھر نال قبر صدیق اکبر بنائی گئی برابر نہیں لٹایا گیا سرکار دیکھ موڈے مبارک تھلے حضرت صدیق دا سر مبارک پیا ہو تیسرے نمبر دے تیسرے نمبر تے جد عمر پاک نو دفنایا گیا پھر قربان صدیق پر نہیں رکھیا گیا عمر نو رتبے روتبے خیال رکھیا گیا اے حضرت عمر دا سر مبارک نبی پاک سرکار دے یار صدیق کے دے اکبر موڈیا دے درمیان پیا ہوا اور رکھن والے کون سن مولا علی سارے پنا بزرگ دیا قبر مبارک بنا بنا کے دسیا وے او یارو اص ادب والے آئے اصا زندگی بھی ادب کر دے سا جی قبرچ رکھن کی واری آئی ایسا اپنا کیتا ادب والا اتنے بھی وقت جانے کتاب دا نام سنو وفا الوفا وفا ال وفا امام الدین سمہودی رضی اللہ تعالیٰ چار سو سال پہلے کی کتاب یہ مسجد نبوی کے خطیب کی کتاب ہے نمبر ایک نمبر دو بڑی کتاب الوفا الفا محد صبن چودی بھی نقشے بنے نے لیکن ایک نقشہ ایک ہوتا ہے ال وفا والے انہیں اینڈ دتا ہے مبارک مبارک دے س... أو آنی تھا دے مبارک اکبر دا. دے ہور آ گیا کی <تصفيق> اگلے گوارا ہی نہیں امر نظرت بابو بکر موڈیا نا رکھیے نہ <تصفيق> بلے بلے بلے, بلے. تاکہ کدر فرق نہ مت کوئی سمجھے نبی نال دوسرا کوئی ہو رہا سان یا سنین قرآن دی تصدیق اتنے بھی پئی ہوائی <تصفيق> بلے یار جنہوں کو حضرت حضور اہل کا پوترا ہلکے بہت سونا نبی سرور جاگے حضرت ابن اباس فرماند نے محبو کرایا سرکار جدو قبلہ رو کھڑے ہوئے کے کھلو گیا حضور نے میرا ہاتھے پاس میرے برابر اپنے نماز شروع میں ٹر گیا نماز تو بعد فرما میں تینو کھچ کھچ کے اگے کرنا برابر اپنے تو پہ کیوں ہٹنا ہے میں اردگی سونے دا رسول کون تیر برابر ہو سکتا ادب وڈا اس حکم شریف ادب نو اگ رکھا تو جنہوں نے ادب جا اللہ اُن علم بھی دے سمجھ بھی دے کہ اس موقع تے سونے دعا دیتی تو تو کا زینت حیبر عالم کرو تو عالم سمجھ نہیں لگی اچھا ایمان دس رکھدہ جہ ربے کا لحاظ کرتے مرتبے رکھ دیا کبر چ رکھدہ کیا بات انہوں نے یار ادھر آم تصور یہ آیال کیٹے نے ہزور تی لے سی کے اکبر نہ نہ ابو بکر وا سد کے تو نصیب اتنے بھی زیارتی نصیب ابو بکردر میں اللہ تعالی جنت رکھے جتوں ابو بکر دیدار ادار لوک پیار کرنا تو دعا بھی منگنا وا ما پیا بے ادب نا سار دے ہوں کڑے ہوم ہوم جڑے مڈ کدی مجھے وہ ہوں ہومن کدے نہ ہو من راجے وہ کتے نہ ہوجے جنا ادب نہ سکھیا باہ گل جمنا آ گئی موضوع ہی دفن دا دا دخمیر جتوں دی مٹی ہوں ہر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخمیر جھے ہے سی او تھے سرکار نو دفنایا گیا دوسرے نمبر دے د ترتیب وکھا کے دسا ہے دجے نمبر دے خمیر حضرت ابو بکر اتو ہی جڑیا وے معلوم ہوا خمیر والی تھان پی دس دی مرتبے دے بے دوسرا کوئی نہیں جی امر جیسا بھی زور لاوے اون بھی پیچھا لتان پہ چیشتی آئے گل کر دی حضرت نے مت زور لاؤ آدان چ میدان جدو کو نکلتا ہے کون کہ میں پیچھے رہ جا مگ اللہ فرما مقابلہ کرو جا حسین پاگ بھی کربلا بچا تو اسی مقابلے نکلا کیا ما حضرت سیدنا فاروق آدم نے میں ابو بکر تو اگ نکل تاکہ دوسرا نمبر میرا بنے دوا نمبر آپ فرما نے ایک دن میں تیار کی تج نکل کے بخاواں ادا مال چکیا نبی پاک حاضر نے حضور فرماتے نے ماں بک لیا ہلکا وہ گھر واسطے کی چڈ عرض کردنے اب نے بکائے اللہ اللہ رسول چڈ آیا اللہ نبی وارس سمجھ نہیں لگی صدقے حضور دے صحابہ شرک کرنے چیز. استادی پیر مرید صدیق اکبر پہلے یار پیار میں او سے دے جاتاً اجا, پیر مریدی اکبر سن پیر مرید پیر, پیر کہنا دے آئے شاہ الی بھی جنو پیر مندنے. مولا علی جی مولا علی سا پیر مولا علی تو میرا پیریا فرما نے قسم مولا علی کا بیاں نہ پاک مشکل کشا فرما نے صدیق اکبر دے خلاف چلدی مینو شرم آ کیوں جدو نبی جدیے شرم کر دے سن میں آپ فرماند نے روس کا رسول چڈ آیا گھر چلہ نبی وارس چاخ اللہ نبی رلا کے او بولنا اے اج شرک شمار دا پر شکر سزاد کریم دا پیر دا بنایا ہے اسزاد کریم جن کا بنایا جن پہلے دن تو سن ہے چلو جی ابو گئے مشرق اص خیر گل نو سمجھیا جی حضور حضرت فاروق اعظم نے وجو ایک گل سونے نبی ایک گل سونے نبی کیتی فرمایا بین بین بین سادا کا تئے کما کما بین کالے مات کما جی تڈیا گلا فرق ہے نا سدک <تصفح> <تصفح> کی مطلب ایک آخ میں می ادا چھڈ آیا تو ادا مال چڈ آیا ایک کہتا ہے, میں اللہ کو میںلہ روڑکو مطلب حال فاروق اعظم مال دے اوتے نظر رکھی کڑے نے دنیا تے نظر حال ہے جے چکن لگے نے تے گھر نظر آیا تے جے سرکار نے پوچھا تے دس لگے نے پھر ادا بال نظر آیا صدیق چکن لگا تو اللہ رسول ہے جی سرکار پوچھے دسن دس لگا تو پھر بھی اللہ رسول مطلب دا مطلب عمر ابھی راستے میں تھے ابو بکر یہ بھی چل رہے تھے شیر و سلوک جاری تھا وہ منت بن چکے تھے تا کر کے نظر ویخ آرف لوگ لکھے آئے روایت کتاباں حضرت سدی کے اکبر فرما نے مارائے تو شعر الا برائے اللہ قبل میں جد بھی کوئی شہ دکیے پہلو اللہ ویک بعد ویکی حضرت فارو فرمان مار حضرت فارو فرمار ہے تو شہن اللہ وارا می جدو کوئی شہ و چ اللہ ویخی پہلو شہ و مطلب ایک مخلوق نو ویک کے خالق جانا مخلوق نو ویک کے خالق نو جاننا ایک, ایک خالق نو جان کے پھر مخلوق جاننا مقام کے پہلو رب و جگ نے پہلو جگ ویخنا پہنچ وہ بھی گئے پہنچ وہ بھی گئے لیکن فرق ویخ اوی دے, دے نمبر ہے ہوں یہ گھر نہیں کردہ میں نبی شریعت کا دعوی پہ نگان کو جد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سال شریف ہوا سب صحاب روئے سی روئے عجیب گل ہے متھا مبارک زندگی مبارک ظاہری اندر پاک سہ خوشبو والا سے جی ہوا پاک خوشبو والا ایب تیر نہ وہ دوشی نہ ہونے لگا ہے سب تما یہ چڑھ گئے حضرت ہوش کھو بیٹھے نے فرماندے جڑا آخ محمد فوج ہو گئے نے میں مار دیا گا ات وجہ عثمان پاک تو اٹھیا نہیں جانا آپ نہیں اٹھ سکتے کسی نی اٹھا مولا لی مشکل کشا ہوتے ہے ہی نہیں پریشانی چ پاسے نے ایک جگ رو رہا ہے اے تسلیاں دے رہا ہے کدی قرآن پڑھ دے کدی اپنا بیان سنا دے بیان سنا کے دل مضبوط کر دے دے قائم ہو خیر خدا نہیں سن بندے سن بندے دے وقت آنا ہی سی خدا ہے نظر دے رکھو oh, oh, اپنی شان کا بھی میں بے شہل ہوں? پہلو رب بے ہے بعد چ جگ ویکھیا ہے کی مطلب میں پہلو رب ویکھیا ہے بعد چ محمد ویکیا میں نے محمد کے ساتھ رب کو نہیں پہچانا میں نے رب کے ساتھ محمد کو پہچانا کے اندر ہے فضائل صحابہ میں روایت مولا علی پر سرکار دی میرے دیرز کو مصادر ابو بکر نے ایک رب دے بارے شک نہیں پامے جا اسلام تو پہلے کا دور بعد اس مرد نے جنے نے شک نہیں اپنے اسی ادے رہے پہلو رب ویک جگ ویخنے حالانکہ عشق دمال اتنا کیونکہ اشک درجے لبد کے درد ایک اقل ایک دل تعلیم اقل اک موضوع اے اگلے دن بیان کیا منڈی فروخاب ارس کے موقع تہ سنو گے تو مست ہو جاؤ گے بس او بچو ایک گل کھنا اس کی ہے اقل ن بھی سیدھا کرتا ہے دل نو بھی سیدھا کرتا ہے ہر شہر عشق کٹ دا کلندر اقبال فرما ہے اقلو دلو نگاہ مرشولی یعنی سوچ دا پہلا رہ ہمارے اکلو تلو نگاہ مرشد اولی اکلو دلو نگار مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر ہوتی بت کا دے سس بورے تقوی اور سب کے عشق درد سارا رکھدہ ہے سب کو زیادہ رکھدہ ہے پر رویا کیوں نہیں سونے نبی سرکار نے ایس وقت تو پہلاں قدی بیٹھے فرمایا سی اللہ تعالیٰ نے کسے بندے نو اختیار دیتا ہے میرے علاوں نہیں یا جاگج رہے نہیں رب بل جانا پسند کیتا ہے ایک گل جدوں سونے نبی کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق روح مال جانڈاری فرما نے سکبر روئے پتا نہیں اس بابے بڈڑے نو کی ہو بزرگ سن ساریا کو پتا نہیں اس بابے بڈڑے نو ہو گیا مدنی سرکار نے ہلور نے گل کسی بندے بھی کی نے ابو بکر ابو تو بکرمزا جاندہ سی کر کے نبی دا اشارہ سمجھ گیا ہر توجہ ذرا جدو حضرت ابو بکر روئے سارے چپ ای رو اے حضور فرماندہ نے جمیں شیخ اکبر نے فتوحات مکیج لکھی آئے ادا باجبا تھلا تب کے ینبا کے فرمایا جدو آ جاوے گا او حکم آ جاوے گا پھر رونڈ یک نہ رووے جد وقت آ جائے گا اس لیے باقا تل ات بلاگت کا مسلا نہ چلایا جاوے تے مطلب سمجھ نہیں سکتا کوئی باق یا نکرا ہے کبھی نکرہ بھی تخصیص کے لیے آتا ہے اے دروس دروسل بلاگ بھی ہے لکھا باقا تل دا اے وے جیڑی اکھ ہوں رو رہی ہے یہ پھر نہ روے جس نے حکم آ گیا کیا مطلب ببو بکرا آج رونا ہی رو لے او وقت جدو آ جگ رونے تو, نہ روی جی اسلے تو رویا امت روی مر جاوے گی اج تولے اور رو گے او تسلیاں دے تا کہ پتا لگے رونالور ہو نے تے تھون والا اکو ہی اے نارا تقوی نارا رسال نارا تحقی شان اسلام نہ سنت سے اثر یعنی سنت کی فضیلت بیش کی اتارے میں ہر کسی بدلے دے دیتے وہ ابو بکر نہیں دا ات پو رہے امت رسول حضرت جیسے حضرت آدم سارے دے باپ پہلے نے اور حضرت ان کو دوسرا آدم کہتے ہیں کیوں کہ پھر مک مکا کے پھر تو اگاں دی امت دا روحانی پیو پہلا پیو خود والد نبی پاک نے جد مک مکان تا کردر جان ہے میں روایت کرنے والا تباہر تک لے جا کوالی لے کے جنہ شرم رکھتے سن ابو بکر کسی کا ارما سن اس بندے تو ارمند سن کہ اپنے والد تو اِس شرم نہیں کرتے ہونے باپ لینا ان سابت ہے لیکن صرف بابے دی جسل تک ابو بکر نے خرچہ چکا ہوا نے اکبر نے فرمایا نم فرما فضل فضیلت والے اچھی شان دا حق نہیں بن خرچہ ڈک دین اپنی رات دی وجہ نہ ابو بکر نہ خرچا ڈکے پر یہ پتہ لگنا سی کہ رب مہر لائیے اچھی شان آیا اتلی توجو نہیں فرمائی نے ہوں یہ اتفاق فاد ہوئی لیکن ایک اور گل ہے کہ یہ مانا مطلب اگ دوسرا سبق بھی مل گیا وچوں کہ کریم نی چاہیے نہیں چاہی دا کہ اگر کسی کو چی نیو ہو جاوے یعنی جا دجے لفزاگ اچھی نیوی سجنا کولوں ساری ہو جائے اچھی سجنا کولوں Chifery is a تو پہلا نگاہ بان شریت کا بھی اہ بنیا شریعت والے رسول اہ بنیا جت دو پیارے دا صدقہ اللہ سونا سانفی پناہ پیار دی دولت دین دی سچا جذبہ دل ہوا حرتبر لطب جا میں, نہیں جیڑا میں بیان کیتا ہے اگر غور کرو نا تو کوئی سوال سکتا۔ وہ دی وجہ کی رسول اللہ نے مکمل اعتماد فرمایا صدیق اکبر پر صدیق اکبر نے مکمل اعتماد کیا فاروق اعظم پر فاروق عاظم نے اعتماد کیا عثمان غنی اور ان چھ صحابہ پر حضرت عثمان تو انہاں پھر صحابہ نے اعتماد کیا مولا علی پر اے جدوں کوئی بندہ ایدروں سے اعتراض شروع کرے گا نا تو مات تو سمجھے کہ میں ایدھوں تاکی رہنہ ہے جتوں شروع پر کرنا نہ یہ جونٹرنہ ہے جا تو بندہ چنگا ہے باقی جب میرے کو بتری نا می بس قرآن پیسے پھینکنا صحابہ اکرام کے لیے مشرق کہنا چاہیے تماشیل سے مشرق میں کہ یہ تو کمال درجے کا صاحب توحید ان کو کہہ گیا اس کو کہتے ہیں تنز میں نے تو تنز میں کہا اور طنز میں پتا گل کی ادھر میں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے نہ سارے سوالا چاریا گلا گزرا وا ٹی میں گل کی میرے چیڑن دی کوشش کی میار گل یا پہلو بولد سر آدھے نے چڑ دیں جی ہوں چڈ دتا آلن جی چلتا پا سمج نہیں لگی باقی رکھو میں پرانی گل کردہ ہن اگر نبی کے صحابہ پر اتراج کرے نا تو اتراج کرنے والا صحابی چاہیے نہیں تو لو ایک بندہ گٹر ناسا ٹٹی پی ہو چٹا چھٹاکی, چھٹاکی باہر نکل کے آخ اگلے نو یار پری مر تیر کپڑے پسینے ہزار ہونی چاہیے پہلے پتا ہی افسوس ظلم ہمیشہ سے ہو رہا ہے ظلم ہمیشہ سے ہو رہا ہے اخاڑے پہلوان جو میرے رنگا تیلا پلوان آ جا اشارے مقابلے بنا گل روتبے کا لحاظ رکھ کے بندہ گل کرے سن لیا مریندی نبیا گنا بوتھا کل گیا انہیں اے کیتا، انہوں آج چکڑا چگڑا تیار نہیں پتا نبی دے بارے جتھے آیا ہے نا گنا ہے اگر گنا تھو سان لب جائے گناہ نال ولی بن جائیے گناہ خطا اگر امتی نو مل جاوے دوسرے نو گنا خت ولا ہسنا تل حسنات رے سیات المقربین اللہ تعالی اُنہ دے مقام قرب کی وجہ محض قرب دی وجہ جی پہاڑ ہو ہاں؟ پتہ نہیں چلا یہ ریت ذرہ جیڑا بیان چات نے پہاڑ بنایا ہے. ورنہ یہ تو ایسا ہے کہ ترکی بائی مسل موٹی جی گل yes, yes. لگا yes, yes. جنگ بدر دی گل آئی نبی yes, yes. پاک yes, yes. حضرت ابو بکر سدی توجہ میں کیتا نا ریت جن کی گل ہونی بیان کی صرف ہے انہ دسد میرے بار گاہ بڑی اچھی شان آ جن امر نبی پاک ابو بکر فرماندے نے ان کو فیدیا لے کے چڈ دی امر فرماندے نے حضور تگڑے نے یہ آ جائے نے پوپ وڈے تنا نو وڈ دتا جا کفر ریڑھ دی ہڈی کمر ٹانی مسلمان تگڑے ہو جان اللہ تعالیٰ قرآن اتارے شریعت نہیں اتری حالے گناہ بن ہے شریعت اترن تو بعد شریعت اترن تو حالے شریعت نہیں اتری اللہ قرآن فرمایا اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو تمہیں وہ عذاب دیتا سخت کی اللہ کا وعدہ کہ میں دس تو پہلو عذاب نہیں دا دسن تو پہلو عذاب تو, پہلو عذاب تو پھر گنا تو نا غلطی تو ہے ہی نہیں جب غلطی ہے نہیں تو یہ کیوں انداز بیان تو پہاڑ لگ رہا ہے انداز بیان ظاہر کرتا ہے بہت بڑا کام ہوا ان سے حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ جرم ہے ہی نہیں مگر کیوں کہ محبوب تھے اسی میں اشارہ لگانا مقصود تھا ہماری بارگاہ میں جیسے دو اور ابو بکر ہے ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں کڈی کم وقتی روایت پڑھ کے کیتا پٹیا کیتا قسم و ذات اس کر کے آنا جی خدا عقل دے داتا ہجمری ورگا تو اے بندہ آخ گا تو مان پاک کو جیڑی غلطیاں رہیے نا کاش میرے کو ہو, ہو سکتا میں پہنچ جا تل نے المحا <بِحَو> اللہ ہے، صحابہ دے یعنی جیجک لا کے میجک میزک لا کے تے چباڑ چڈ دینا اللہ فرما میں ایسے عجیب لوگ چمڑیات پٹی رب لائی نہیں پٹی جی لائی ایڈی گوڑی کر کے اگو فرما دیں حقدار سن سارا تو بہتے اب دل ویخیا میگا بس یہ رکھا دلے آدما ایٹے چمڑیا کڑا اتو اتر نہیں سکتا حقدار ہی اچھا سارے تو وڈے اہی نے تھی اتنے کلما ٹھيلا ہو گيا سى كيوں تو لايا رب ہو گیا گل سمجھو مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھنا مقصود نہیں صرف پاکوں کا دامن صاف دکھانا ہے بے شک ایل ہے باقی جویں مرضی کو چلے جی مرضی مستفر